جدید ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے لہٰذا ہر چیز تیز رفتاری سے آگے جا رہی ہے تو ہمیں بھی ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر ہم لوگ ہائی جہاز پہ سفر کریں ہم کدے گاڑی کے اوپر بیٹھ کے چکر لگاتے رہے یہ اچھی بات نہیں ہے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ہائی جہاز میں اندر نہیں بیٹھ سکتے تو اس کی دم پکڑ کے پیچھے لڑکنا چاہیے کچھ نہ کچھ پیچھے جانا چاہیے تو جی جو طریقہ ہے جو ہم نے بتایا یہ گزر گاڑی والا طریقہ ہے کیونکہ ہمارے پاس یہی اسباب عموماً میسر ہے کیلکولیٹر ہے ہمارے پاس کتاب ہے اس سے ہم وقت نکال لیتے ہیں تو اگر ہم اس سے تیز رفتار چلنا چاہیں اور کسی کے پاس اچھا موبائل ہو اچھا موبائل اکثر ہوتا ہے کھانے کے لیے کچھ ہو یا نہ ہو لیکن موبائل آدمی اچھا لے لیتا ہے اسمیں. تو آٹھ نو دس ہزار روپئے کا اینڈرائڈ موبائل مل جاتا ہے اس میں مختلف قسم کی, کی اپلیکیشنیں ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے انہوں نے سافٹ ویئر سے بنائے ہوئے ہیں جس میں یہی اسی طرح کی کلیات ہیں یا اس سے مزید اچھے ترقی کر کے کلیات ہیں وہ ڈالے ہوئے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ سورج کی جو ہم نے اسمت پڑھی ہے نا یہ شمال ہے اور ادھر سے نبے درجے مشرق ہوتا ہے ایک سو اسی درجے جنوب ہوتا ہے دو سو ستر درجے یہ ہوتا ہے اس میں ہم کہتے ہیں اسمت سورج کی اسمت تو سورج جب تھرو ہوتا ہے تو کسی نہ کسی سمت کے تھرو ہوگا یعنی اس کے کوئی نہ کوئی زاویہ ہوگا یہاں سے پھر ابھی یہاں پہنچا ہے تو کوئی نہ کوئی زاویہ بہرال اس کا پھر پھر یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی زاویہ اس شمال سے بن رہا ہوتا کہ اس وقت اس کا سو درجے زاویہ ہے ایک سو بیس درجے ایک سو تیس درجے وہ لمحہ بلحہ زاویہ جو ہے نا اس کا کچھ نہ کچھ بنتا رہتا ہے اور ہماری جو سمت ببلا ہے اس کا بھی ایک زاویہ ہے اس کی بھی ایک سمت ہے ہم یہاں سے اگر شمار کرتے ہیں تو ایک سو پانچ اشاریہ دار ہوتا ہے اور اگر میں نے ارد کیا کہ یہاں سے ہم شمار کریں گے تو دو سو چوبن اشاریہ کچھ بن جاتا ہے ادھر سے ہم سب شمار کریں گے مثلا یہ شمال ہے یہ ہمارے سمتی قبلا ہے یہ غریب ہے یہ سمتی قبلا ہے تو یہاں سے تو ہے یہ ایک سو پانچ ایک سو پانچ اشاریہ دو آٹھ اتنا لیکن یہاں سے اگر ہم ناپنا چاہیں ادھر سے تو تین سو ساٹھ سے اس کو منفی کر دیں تو تین سو ساٹھ سے منفی کریں گے تو دو سو چون اشاریہ سات دو اتنا دیں اتنا بن جاتا ہے یہ, یہ یہ ہماری سمت کبلا ہے سمتھے کبلا اصل سمتے کبلا جس ہوئے تو وہ یہ سمس ہمراد اسمت اگر لے لیں جس کو عزمت کہتے ہیں تو کبلے کی عزمت یہ ہے یہ والی یہ والا تو ہماری بھی اسمت ہے اور سورج کی بھی است کبھی آبھی آ کبھی آ کبھی آ کبھی آ مختلف جگہوں میں اتر ہے تو وہ جو سافٹ ویئر ہے وہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں لمحہ بلحہ کہ اس وقت سورج کی اسنت اتنی ہے مثلا ابھی اگر میں نے ایسے کھڑے کیا یہاں لکڑی اور وہ سافٹ ویئر مجھے بتائے بتائے گا کہ اس وقت اس کی است مثلا ایک سو ساٹھ درجے ہیں ایک سو چالیس درجے ہیں مثال کے طور پر ایک سو چالیس درجے کا سب بتائی اس نے کو تھے ایک سو چالیس درجے اور اس پہ جب میں, میں نے سایہ دیکھا لکڑی کو سایہ ادھر ایسے جا رہا تھا تو میں اس کو ایک سو چالیس کو اور ایک سو یہ دو ایک منفی کروں گا ایک سو چالیس اور یہ دو سات یہ چار درجے ہو گئے <تصفح> ہاں ایک سو ایک سو چودہ درجے ہو گیا تو میں اس کو اس کی اس کا سایہ جہاں بھی جا رہا ہے سر ادھر جا رہا ہے لکڑی ادھر نہیں آئے گا سایا اس جائے گا ادھر لکڑی کھڑی کی اس کے سایہ ادھر جا رہا تھا تو میں اس کے اوپر پہلے خط کھینچوں گا پھر اس کو ایک سو چودہ درجے کا زاویہ بنا کے آگے رہ جاؤں گا تو ادھر پہنچ جائے گا یہ سمجھ میں آ رہی بات جہاں پر بھی سایہ ہوگا جہاں پر بھی سایہ ہے وہاں سے میں ایک سو ڈی رکھ کے ایسی یہ نبے اور یہ ایک سو چودہ مثلاً تو ادھر ایسے, ایسے خط کھینچوں گا تو یہ کبلا بن جائے گا بس یہی پہنچ جائیں گے ہم تھوڑی دیر کے بعد ایک سو پینتالیس ہو جائے گی تو میں اسی طرح کام کروں گا ایک سو ساٹھ ہو جائے گی اسی طرح کام کروں گا. جتنا ہوتا جائے گا اتنا میں تفریح کر کے اپنا گزارا چلاتے جاؤں بات سمجھ میں آ رہی اس کا غیر طریقہ ہے کہ ہم ضابطہ بنا لیتے ہیں تاکہ اولجھن پہلا نہ ہو جائے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو سمت ہے قبلے کی سمت اس کو آپ کہہ دیں کیوں اس سے منفی کریں عظیمت کو سن عظیمت سورج کی ازمت کو منفی کرنا ازمت پورا لکھنے تب بھی ہو جائے گا کیوں کیوں ازمت اور ازمت. ازمت من اس کا عزمت ایسے لکھیں کیوزمت مائنس ایس یعنی سن ازمت جو جواب آئے وہ اگر مثبت میں ہے तो उतने दर्जे आगे ले जाए क्लाक वाइज क्लाक हैं घड़ीवार घड़ियों चलती हैं दीवार फिर ऐसे चलती है तो घड़ीवार आगे ले जाए अगर जवाब मंफी में आए तो एंटी क्लाक पीछे ले जाएं کرائ بہت آسان سی بات ہے آپ کو قلعے کی اجمیت تو ہر وقت پتہ ہے وہ تو ایک ہی ہے یہاں ایک ہی رہنی ہے آگے پیچھے ہونی نہیں ہے یہاں پر سوادی میں دو سو چونچا سال جو ہے سورج کی عظمت آپ کو دیکھنی پڑے گی کہ اس وقت سورج کی عظمت کیا ہے جتنی عزمت ہو اس کو منفی کرنے کی بلے گی عزمت سے جو جواب آئے تو دیکھیں گے جواب منفی میں ہے مثبت میں اگر مثبت میں جواب آیا ہے تو اس کو اتنے درجہ آ گیا منفی میں آیا ہے تو اتنے پیچھے لے جائے. تائم जरूर देख लेते हैं अभी हमने ऊपर छत पे जाना पड़ेगा वकीर वकीर ताकि लग जाए ना पेंसिल वेंसिल है किसी के पास कुछ ना कुछ होगा इन छत के साथ ही चले जाए चले जाते हैं और कोई चीज वहां सरिए वरी या क्या? हाँ वो भी है वो सामान है चले ऊपर छत पे वो चीजें हैं जल्दी जल्दी पहुंच टाइम कम है जल्ण जल्ण یہ تقریباً سلاد اور سم کی قبلا یہ پورے ہو گئے جی ہم نے ابھی جو سم کی کبلا والا جو ارکھی لمبا ہوئی ہے جی ہاں ہے سائی کے ذریعے سمتھ کبا معلوم کرنے کا طریقہ اس وقت میں ہم کے تحت ہے سب نمبر کون سا ہے یہ ہے دو سو نمبر سب یہ سی ہوا تھا اس میں بس وقت فرق ہی ہوگا کہ ہم نے سی اور ای استعمال کیا ہے اور اس کی جگہ پر اس میں ایم اور این ہے بس یہی فرق ہوگا باقی سارا سلسلہ وہی ہے ایک کی جگہ زیڈ ہوگا تو وہ بس یہی فرق ہے باقی سارا سلسلہ وہی ہے ان شاء اللہ بات ساتھی کہہ رہے تھے کہ وہ افضل غلط معلوم کرنے کا جو گڑیا ہے وہ بتا دیں تو وہ آسان ہے اس کے ذریعے سے اگرچہ ہم معلوم نہیں کرتے معلوم اسی کے ذریعے سے نیٹ وغیرہ سے ہی کرتے ہیں صحیح ایکوریٹ اس سے آتا ہے لیکن اگر کہیں نیٹ وغیرہ نہیں مل رہا تو پھر آپ کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہوگی اور وہ ہے میل شمس اگر میل شمس پتہ ہے تو پھر آپ ارض البل اپنے علاقے کا معلوم کر سکتے ہیں اس کے طریقہ یہ ہوگا کہ آپ وہ دو چیزیں معلوم ہونی چاہیے ایک میرے شمس اور دوسرا وقت نسنا ہار دو چیزیں معلوم ہونی چاہیے میرے شمس اور وقت نہیں سننا مقامی وقت نہیں سننا یہ دو چیزیں میں پتہ ہوں तो आप अर्जुन वरण मालूम कर सकते हैं तरीका ये होगा कि आप एक लकड़ी खड़ी करेंगे सीधी एक मीटर की लकड़ी खड़ी कर लें جتنی بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اسے این ایم نسار کے وقت ایم نسار کے وقت جتنا اس کا سایہ ہوار کے وقت جتنا اس کا سایہ ہو وہ آپ ناپ لیں گے سیدھی کھڑی ہوگی اکڑی اور اس کا سایہ ناپ لیں گے نسار کے وقت مثلا یہ لکڑی ہے سو سینٹی میٹر اس کا سایہ ہے ایک سو پانچ سینٹی مثلا مثلاً کتنا نکلا تھا کل پر سمنے بھی نکالا تھا تو سایہ اصلی ہے اس کا ایک سو پانچ سینٹی اور خود ہے یہ لکڑی ایک سو سینٹی تو آپ یہ کریں گے کہ سایہ تقسیم تقسیم عمود اس کو عمود کہتے ہیں لکڑی ہے امود ہے اس کا آپ ٹین انورس نکالیں ٹین انورس سایا بٹا امود یہ جی نکال کر جو اس کا جواب آئے اس کے ساتھ میرے شمس کو جمع کر دیں جمع میرے شمس تو یہ آپ کا آ جائے گا ارجن برت سایا بٹا امود اس کا ٹریننگ انورس نکالیں گے اس کے اندر مینیشمس جمع کر دیں گے مثلاً آج کا مینیشمس کتنا کیلکولیٹر گل ہے مینیشمس کتنا ہے آج کا آج مثلا ہم نے یہ لکڑی کھڑی کی سو سینٹی میٹر کی اس کا جو سایہ تھا ایک سو 42.8 آٹھ سینٹی میٹر نسونہار کے اوپر جب سایہ ناپا ہم نے سایہ جب اس کا ناپا تو وہ تھا 142.8 سو بیالیس اشری آٹھ سینٹی میٹر لکڑی کھڑی کی آج کے دن جہاں سوابی میں اور اس کا لکڑی تھی 100 سنٹی میٹر کی اور اس کا سایہ تھا 142.8 سو میٹر تو ہم یہ کریں گے سایہ تقسیم امول تو جواب آئے گا کیا ظاہر کریں ایک سو بیالیس اشاریہ آٹھ تقسیم سو کیا جواب آیا چار دو آٹھ ایک اشاریہ چار, دو آٹھ. ایک اشاری چار, دو, چار دو, دو, دو آٹھ جی جواب آ ٹھیک ہے جی اب اس کے ساتھ اس کا آپ نکالیں ٹین انورس ٹین ہے نا ٹین انورس نکالے اس کا ٹین انورس ٹین انورس ایک اشاریہ چار دو آٹھ چون साथ نو نو اس کے ساتھ آج کمشن جمع کر جمع تو منفی کے ساتھ لکھ کر جمع کریں اس کے جمع منفی بیس صفر چونتیس نو پورا صفر نو سات چونتیس شہریا صفر نو سات اتنا کیا یہ یہاں کا ارجن برت ہے ऐसे वो किया तो कर रहा है और इसमें अगर हाथ से आप करेंगे तो थोड़ा बहुत फर्क आएगा क्योंकि हमारा असर गलत है चौंतीस शादी एक yeah. चौंतीस शादी एक एक है तो ये चौंतीस शादी अस्सी फदमा हो गया तो दो आशा दो का फर्क है इसमें इतना बड़ा फर्क नहीं करना है दोबारा तरीका बता देता हूं आपने लकड़ी खड़ी की जितनी भी थी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ہم نے اس کو سو سینٹی میٹر کھڑی کر لی اس وقت بعد نسپن کے وقت سایہ ہر وقت نہیں نسار ضروری ہے نسون ہار کے وقت اس کا سایہ دیکھا کتنا ہے اس کا سایہ ہم نے مثلا آج دیکھا تو ایک سو بیالیسے آٹھ سینٹی میٹر تھا تو ہم نے پھر آگے کلیے میں اس کو استعمال کیا یہ سایہ تقسیم اور اس کا نکالا ٹین انورس جب ٹین انورس نکالا تو جواب اس کا کچھ بھی آیا یہ چوبالشا یہ کچھ آ گیا پھر اس کے اندر ہم نے یہ میری شمس جمع کیا لیکن اگر میری شمس منفی میں ہے تو منفی کے ساتھ جمع کریں جیسے ابو زبرائی جمع ہوتی ہے تو اس کے اندر میلیشمس جو منفی بیس تھا وہ منفی بیس اس کے ساتھ جمع کر دیا تو جواب آ گیا چونتیس شریا صفر نو تو یہ کہ یہاں کا ارجن برت کے لائے گا آسان طریقہ ہے نا اتنا مشکل تو نہیں ویب سیدھے سیدھا ہے کہ نسپ ہار کے وقت سایہ بٹا عمود کا ٹین انورس نکالیں اور میل کو جمع کر دیں بس جی ایک جملے میں ارجن برت ہے نسپ ہار کے وقت سایہ بٹا عمود کا ٹین انورس نکالیں اور اس میں میری شمس کو جمع کر دیں میری شمس اگر منفی میں ہے تو منفی کی علامت کے ساتھ جمع کریں اگر مثبت ہے تو ایسے جمع کر دیں جی میں شمس نکال سکتے ہیں اس کو کلیا ہے ایسا نہیں کہ اس کو کلیا نہیں اس کو کلیا ہے لیکن کچھ لمبا تو کلیا بھی موجود ہے ہمارے پاس لیکن کچھ لمبا ہے اور اس سے بھی جو نکلتا ہے وہ تقریبی ہوتا ہے اپروکسیمیٹلی کہتے ہیں اس کو تقریبی نکلتا ہے نے کتاب میں اس میں نہیں لکھا ہوں وہ الگ ایسے یوں وہ توچکے ہیں نا اس سے کتاب لمبی ہو جاتی ہے وہ الگ مختلف قسم کے چٹکلے جمع کیے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ الگ اللہ الگ چھاپیں گے کبھی اس میں سے بھی کچھ چیزیں نکال کے اس میں ڈالیں گے اس کو مزید ہلکا کریں گے اور پھر وہ چٹکلے الگ چھاپیں گے اس میں بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے کلیات ہیں اسی طرح کے کوئی کوئی کچھ معلوم کرنے کا کوئی کچھ معلوم کرنے کا ایسے لیکن وہ خواہوں کا نے اس لیے نہیں ڈالا کہ وہ خوان اپنا وقت ضائع کرنے کا وقت ہے ایک لمبا کلی جیسے یہ جو تھا جو اصل چکبلا والا جو دو کلی حل کر کے ہم نے نکالے ہیں تو یہ دو لمبے لمبے پلی ہیں گئے لمبی پلی حل کرو پھر اس کو یہ کرو پھر ایک کرو پھر یہ آخر میں جواب پتہ نہیں کفید ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو اتنا لمبا کام کر کے آخر میں جواب چھوٹا سا نکلے یہ ویسے آپ نے دلچسپی کے لیے کیسے کام کریں لیکن اگر وقت کم ہو تو پھر ایسے کام نہیں کرنا چاہیے را... اب جو ایک چیز ہے رویتی لال والی تھوڑا سا نظام شمسی کا موٹا موٹا تعارف ضروری ہے نظام شمسی جو ہے ہمارا اس کی کیفیت یہ ہے کہ ہم جس قرہ عرض کے اوپر ہیں یہ جی مثلاً وہ قرائے ارض ہے یہ جی قرض ایک ستارے کے گرد گھومتا ہے ستارے کی تاریخ جو ہے نا وہ یہ کی جاتی ہے کہ جس کی روشنی اپنی ذاتی ہو کسی سے مستعار نہ ہو اس کو ستارہ کہتے ہیں خود وہ آپ کا یا گیسوں کا مختلف قسم کی گیسوں کا مجموعہ ہوتا ہے وہ خود کہ آپ کا گولا ہے تو اس کہتے ہیں یہ ستارہ ہے اور بہت بڑا بھی ہوتا ہے تو یہ جو ستارہ ہے سورج ہے یہ بھی ایک ستارہ ہے ہے لیکن ہمارے قریب ہے اس لیے بہت بڑا نظار ہے تو یہ جو سورج ستارہ ہے اس کے گرد کچھ چیزیں گھوم رہی ہیں کیونکہ وہ گھوم رہی ہیں اس لیے ان کو ہم سیارے کہتے ہیں مثلا یہ اتارد ہے یہ گھوم رہا ہے ایک, ایک اور یہ زہرہ ہے یہ گھوم رہا ہے ہے زمین ہے یہ گھوم رہی ہے پھر ادھر چلے جائیں گے نرویف ہے وہ گھوم رہا ہے پھر چلے جائیں گے مشتری ہے وہ گھوم رہے ہیں کیا ہے زہل ہے زہل ہے اس کے بعد پھر نیپچون ہے یورینس ہے نیپچون ہے پتا نہیں دونوں میں سے ایک ہے ایک یورینس ہے ایک نیپچون ہے ایک پلوٹو ہے ایسے ہیں ٹھیک ہے تیزرا بھی ہے ہمارا اس کے ساتھ بتا دو نہیں لیکن بہت برا خاندان ہے ایک کمبا ہے بہت بڑا زمین کے گرد ایک اور چیز گھوم رہی ہے جس کو ہم لوگ چاند کہتے ہیں یہ چاند اس بریش کے گرد بہت سارے گھوم رہے ہیں اور اس کے اس کے گرد پتا نہیں اس کے کتنے ہیں اس کے گرد بہت سارے ہیں یہاں پر بھی ہیں ادھر بھی ہیں ہر ایک کے اپنے اپنے چاند ہیں ادھر نہیں ہیں ان کے دو چاند نہیں ہیں زمین کا صرف ایک چاند ہے صرف ایک چاند ہے جو ہمیں کبھی کبھی نظر آتا تو یہ جو چاند ہے یہ زمین کی گرد گھومتا ہے خود زمین سورج کی گرفت گھومتی ہے پھر یہ سورج ایسا کام کرتا ہے کہ یہ اپنے اس خاندان کو پورے کو لے کر یہ نظام شمسی ہے نا پورا نظام نہیں ہے اس پورے خاندان کو لے کر یہ آگے ایسے جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے ایک کیکشا ہے جس کو ہم لوگ ملکی وے کہتے ہیں ملکی وے جو ہماری کیکشا ہے اس کیشاں کی تعبیر یہ لوگ یوں کرتے ہیں اس طرح ستاروں کا جرمٹ ہے یہ کرکشاں ستاروں کا جرمٹ ہے بہت سارے ستارے ہیں اس میں تو اس کا اندازہ ہی لگاتے ہیں کہ اس کے اندازن ڈھائی سو بلین اتنے ستارے ہیں اس ایک میں ان میں سے بعض سورج جتنے ہوں گے بعض سورج سے کئی گنا بڑے ہوں گے بعض سورج سے چھوٹے ہوں گے تو وہ ستارے سارے اس میں ہیں ڈھائی سو بلین کے قریب قریب ستارے اندازہ ان کا یہ ہے ان سے مل کر یہ پیکشا بنتی ہے وہ سارے ستارے اس ملکی وے میں گھوم رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں اس کے مرکز کی طرف کسی جگہ جا رہے ہیں سورج بھی انہیں میں سے ہے وہ بھی یہاں کہیں موجود ہے وہ بھی تیز رفتاری کے ساتھ ادھر کو جا رہا ہے ایک ستارہ ہے دوسرا اس نسل واقع کہتے ہیں اس کا نام ہے نسل واقع اس نسل واقع ستارے کی طرف سورج جا رہا ہے اپنے پورے خاندان کو لے کر رفتار اس کی وہ سمت ہوا وہ بھی کہیں جا رہا ہوگا لیکن یہ بھی اس کی طرف رہا ہے پھر یہ کیلکشائیں ایک نہیں ہے بلکہ اس طرح کی آرم کے اندر بہت سی کیلکشائیں ہیں بہت ساری بہت ساری اندازہ انہوں نے تین سو بلین سے کیا تین سو کے ساتھ آپ نو صفر لگا دیں تین سو بلین کے قریب کی پشائیں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر گھوم رہی ہیں وہ کیشائیں ہماری کیپشا سے بڑی بھی ہو سکتی ہیں چھوٹی بھی ہو سکتی ہیں اور دور بھی ہو سکتی ہیں قریب بھی ہو سکتی ہیں وہ بھی ایسی جا ہیں وہ ستاروں کی جھمٹ ہیں ہر ایک کی پشا میں اتنے ہی ستارے ہیں اس کے قریب قریب اور خود کیپشائیں اتنی ہیں وہ اس پورے عالم کے اندر ہیں موجود ہیں وہ سوا بنے نہ آ گیا اس کو مزید اللہ تعالیٰ مزید ہوشاک دیتے جا رہے وہ سب کا مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ بس جتنی بن گئی کیپشائیں بس اتنی کا کے مزید بنتی جا رہی مزید اللہ کی طرف سے یہ کیپشائیں بنتی جا رہی یہ بہت زیادہ کہکشائیں ہیں جس کو معلوم عالم کہتے ہیں لوگ یہ لوگ ہم نے جو دو وینوں کے ذریعے سے دیکھا ہے تو ایسا ایسا ہے تو یہ معلوم عالم ہے اس میں بہت ساری تین سو بلین کے قریب کیکشائیں ہیں ہر کیکشاں کے اندر تین سو بلین کے قریب قریب یا اس سے آگے پیچھے اتنے ستارے ہیں اور پھر ہر ستارے کا اپنا خاندان ہے پھر اس خاندان میں سیارے ہمارے پاس سورج میں اثر نو ہے تو کسی بھی زیادہ ہو سکتے ہیں پھر ہر سیارے جو سیارہ ہے اس پہ اپنے چاند ہیں اور ان میں سے کسی کے اوپر ایک چاند ہے کسی کے اوپر زیادہ ہے اس کے چونسٹھ پینسٹھ ایک سو پہ کتنے چاند اس کے مشتری کے موجود ہیں تو یہ سارے اس کے اوپر ہیں جو دریافت شدہ ہیں ان کی بات نہیں لوگ کرتے ابھی تو ان کو پتا نہیں ہے وہ تو پتا نہیں کیا ہے اس کا معلوم نہیں ان کو یہ اتنا بڑا عالم ہے سارا کا سارا برا عالم ہے اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ ہم جس میں آتا ہے اس دنیا کی اگر مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت ہوتی تو کسی کافر کو ایک شرک بھی نہ دیتے ایک گھونڈ پانی کا بھی نہیں دیتے تو اس کی قیمت نہیں ہے اللہ کی نظر میں کوئی قیمت زیادہ جس کے بعد اتنی یہ ہماری زمین تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی نا اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے اس سورج کے سامنے بھی کوئی حیثیت نہیں ہے تو پھر اس کرپشا میں تو ویسے سورج بھی رکتا بن جاتا ہے پھر انکشاؤں کے سامنے وہ بہت ساری اور بھی کرکشائیں ہیں تو اور بھی ان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس لیے ان کی دنیا کی کوئی حیثیت ہے نہیں لیکن ہم ہیں کہ اس دنیا کے اوپر چلتے رہتے ہیں صبح سے شام تک چلیں دنیا ختم نہیں ہونے والی اور دنیا کے سواب بھی ختم نہیں ہوتا تو دنیا کے ختم ہونے تو یہ اتنا لمبا چوڑا سلسلہ اللہ تعالیٰ کا منایا ہوا ہے بہرحال میں سے جو ہمارے کام کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ چاند اس زمین کے گرد گھومتا ہے اس زمین کے گرد چاند گھومتا ہے زمین خود سورج کے گرد گھومتی ہے خود سورج کی گرد گھومتی ہے پھر زمین کی اپنی جو ہے دو ہرکتیں ہیں بہت مشہور ایک تو اس کی حرکت ہے مہوری مہر حرکت یہی ہے کہ یہ ऐसे اپنے گرد سے گھوم رہی اور نیچے کی گرتی شکر ہے گرتی نہ ایک تو یہ ایسے گھوم رہی ہے اپنے نیور کے گرد اس طرح اور دوسرا یہ کہ یہ سورج کے گرد ایسے के لگا رہی یہ گھوم رہی ہے है کی ہیں ایسی بھی ہے اور ایسے بھی ہیں تو اس حرکت کے ساتھ ساتھ وہ رہی یہ جیسے جیسے ادھر سے ایسے بھی گھوم رہی ہیں ایسے بھی گھوم رہی ہے چاند اس کی گرد ایسے گھوم رہا چاند اس کے گرد ایسے رہا ہے یہ ادھر جاتے ہیں چاند بھی ادھر جاتے ہیں چاند بھی ادھر چلے ہے چاند اس کی ایسے چکر لگا رہا تو اب ہمارے سامنے جو ہے اس میں یہ کہ زمین تھوڑی سے ایسی ترچھی ہے تھوڑی کتنی ہے یہ ساڑھے تیس درجے جتنا ہم لوگوں نے وہاں بار بار پڑھا ساڑھے تیئی درجے اوپر سات سلطان ساڑھے تیئی درجے نیچے خطے جدی وہ اس کے ٹریڈر ہونے کی وجہ سے بنے وجود میں آئے ہیں یہ ایسے ترچھی ہے اس لیے وہ وجود میں آتے ہیں سورج ایک جانب ہے مثلاً ادھر سورج ایک طرف ہے اور زمین ادھر ہے اس طرف اس है تو جب سورج یہاں تک عاقع ہے اور زمین ترچھی ہے سورج ایسے شوائیں جو پھینکتا ہیں وہ سیدھی یہاں پر لگتی ہیں جہاں کا تجی ہے ایدار. سیدھی شوائیں یہاں لگتی ہیں باقی کے بھل کر ایسے شوائیں جاتی ہیں ترچھی ترچھی سیدھی شوائے یہاں پر لگتی ہے اس کے اور ایک زمین یہ جب گھوم گھوم کر ایسے گھومتی ہے سورج بن رہا ہے ٹھیک ہے اتنا بڑا سورج نہیں ہے سورج کچھ کو, چھوٹے کو. زمین وہ زمین وہ ہے تو سورج چھوٹا ہے نا زمین تو بڑی ہے وہ سورج بولے زمین جی زمین تو بڑی ٹھیک ہے وہ سورج صحیح ہے اس کو اس کو کہیں چاند بنائیں گے یہ سورج ہے یہ زمین ہے سورج اور زمین یہ اس کے اوپر کس جگہ شوائن ہے سیدھی شوائن کی یہاں آتی ہے جب یہاں آتی ہے تو یہ اس نے چوبیس گھنٹے میں سے گھومنا ہے جو چوبیس گھنٹے میں گھومتی ہے تو جو لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں اس جگہ پر یہاں موجود ہیں ان کے اوپر سورج کی شوائن نہیں پڑ رہی جگہ ان کے یہاں رات ہیں یہ جو لوگ ہیں ان کے ان سورج اوپر ہے تو ان کے ہاں دن ہے اور بارہ یہ جو لوگ ہیں ادھر والے لوگ ان سے سورج اس طرف ہے مغربی جانب ہے ایسے نظر آ رہا ہوگا نا جیسے مغربی جانب ہے لہذا سورج غروب ہونے کی کا یہ والے لوگ ہیں ان سے اگر مشرق میں سورج ایسے نظر آ رہا ہے لہذا ان کو یہ سورج شروع ہوتے ہوتے نظر آ رہا ہے ایک ہی وقت میں ٹھیک ہے ان کو گرو ہوتا نظر آ رہا ہے ان کو ترو ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے ان کے سر کے اوپر ہے ان کی بالکل کچھ نظر نہیں آ رہے ان کے پاؤں کے نیچے ٹھیک ہے اب تھوڑی دیر کے بعد جیسے جیسے یہ ایسے گھومے گی تو ان کے سر سے یہ سورج ظاہر ہو جائے گا زوار ہو جائے گا ان کے پاس سے بالکل روح ہو جائے گا رات شروع ہو جائے گی اور ایسے چلیں گے چلیں گے ان سے شروع ہو گیا اور یہ اوپر آ گیا اوپر آ گیا ابھی افریقہ کے سر کے اور جو لوگ یہاں تھے وہ یہاں پہنچ گئے ان کے اوپر سے غروب ہو گیا جو یہاں تھے وہ یہاں پہنچ گئے تو ان سے رات ہوگی جو یہاں تھے وہ یہاں پہنچ گئے ان سے غروب ہو رہا ہے اور ادھر زیادہ ادھر پہنچ گئے ان کے ساتھ ٹیور پہنچ گئے یہ اس کی محبوی حرکت کی وجہ سے یہ جو محروی حرکت کرتی ہے اس سے دن اور رات بنتے ہے سورج اپنی جگہ بنے لیکن دن اور رات ان کی حرکتوں کی وجہ سے ہم لوگ حرکت کر ہیں ہماری حرکت سے جن اور رات بند ہیں سورج ادھر سے ترو ہو کے نہیں آ رہا بلکہ ہم لوگ ادھر سے ایسے گھوم کے جا تو ٹھیک سمجھ میں آتے ہیں ایک تو یہ اس کا مسئلہ ہوا سورج کا ادھر سورج یہاں پر شوائن پھینک رہا ہے ادھر ہے یہ افریقہ والے امریکہ والے اور ادھر ہیں یہ افریقہ والے इनके ऊपर सूरज श्वाएं थे ग्राह सीधी सीधी तो हम लोग यहां ऊपर हैं कि हम लोग इधर हैं तो सूरज की श्वाएं यहां लग रही है सीधी हमारे ग्रह से उचकती भी लगती है लगती तो लेकिन उचकती भी लगती है ज्यादा तेज नहीं है हैं, हैं। तेज हैं। हम इसलिए सूरज बाहर धूप में बैठ भी सकते हैं और ये जो लोग हैं इधर वाले इधर वाले इनके ऊपर और भी उचकती भी लगती है क्योंकि सूरज इधर है اور بھی ویک رکھتی ہیں یہاں <سیحن> والے لوگ جو ہیں ان کو سورج نظر نہیں آتے کیونکہ <سیحن> ان کے روک سے نیچے بے شک یہاں موجود لوگ ہیں سورج جو ہے یہاں موجود ہیں ادھر بے شک کے بارہ بجنے چاہیے لیکن یہ ان کو نظر نہیں آئے ان رات ہی جائے گی اس سے یہ جو ظاہرہ کپڑی جو شمالیہ تھا اس سے ادھر ادھر تو نظر آئے گا تو لیکن دائرہ کتنی شمالیہ سے ادھر ادھر نظر نہیں آئے گا کیونکہ وہ بہت نیچے ہیں. سورج جب نو یہ آٹھ تین درجے سے نیچے ہو جائے تو کوئی نظر نہیں آتا تو یہ یہاں ساڑھے چھیاسٹھ درجے یہ ہی ہیں یہاں سے لگا ساڑھے چھیاسٹھ یہ اور تیئیس درجے یہ ہی ساڑھے یہ تو ساڑھے چھیاسٹھ اور ساڑھے تیئیس کتنے جائیں گے نوے ہو جائیں گے تو وہ بھی نبے درجے سے سورج یہ تھوڑا اوپر چلے جائیں گے تو یہ نیچے چلے جائے گا تو اس لیے ان کو نظر نہیں آئے گا ہاں لگتا ساڑھے چھ سٹھ سے کم کم والے لوگ ان کو سنے نظر آئے گا ان کے لیے کوئی نقصان نہیں یہ ہوگی ایک بات ہے پھر یہ زمین ایسے کرتی ہے ہمارے پاس کیونکہ سردی کا دن ہے ہمارے پاس کچرتی شوائیں آ رہی ہیں زمین ایسے بھی گھوم رہی ہے ایسے حل کا کر ایسے اگر ہو کرتی کرتی کرتی جب یہاں پہنچ جاتی ہے ادھر یہ اتنے ہی کچھ تو اب سورج جو ہے نا وہ ادھر نہیں بلکہ اس کے سامنے نظر آتا فتیش है کے سامنے تو فتیش تیوار کے سامنے ہے تو ادھر بہار کا موسم ہوتا ہے اور سورج ہمارے بھی کچھ قریب ہے ان کے بھی کچھ قریب ہے تو بہار کا موسم ہوتا ہے نہ زیادہ سردی ہوگی نہ زیادہ گرمی ہوگی ٹھیک ہے جی پھر یہ ادھر سے ये भी इसका चौबीस घंटों में ऐसे चक्कर पूरा होगा इस चक्कर हुआ का एक उसके बाद ये जमीन यहां से चलती चलती आप इधर चले जाएं, सूरज इधर घुमाए सूरज हमारे हाथ में सूरज इधर आ गया और जमीन इधर आई क्योंकि यह ऐसे झुका हुआ है इसका जमीन झुकी हुई ऐसे है तो ऐसे झुकी हुई है तो अब यह सूरज है ये ऐसे इधर छुए फेंगे ایسا نہیں کہ اوپر آسمان میں چڑی ہوئی ہے یہ ادھر ہے تو اس طرح سے سورج کی شوائن سیدھی ادھر لگ رہی ہے ادھر سرتان پہ لگ رہی تو کھتے سرتان پہ لگ رہی ہے تو یہ لوگ جو گھومیں میں ایسے والے سب کے لیے ہتھی ستان پر ہی سورج ہے تو لہذا ہم یہاں اگر موجود ہیں کدھر کے ہم یہ ہم یہاں موجود ہیں تو یہ سورج جو ہے نا یہ ہمارے हमारे پہ ادھر سیدھی شاید پھینک رہے ہیں ہمارے پور فینک رہے ہیں ہم چھوٹا سا اوپر چونتیس گڑھ سے لیکن ادھر سیدھی شہر کہہ رہے ہیں لیکن ہمارے پہلے وہ بالکل یہاں تھا اب یہاں ہے تو ہمارے اوپر بھرپور گرمی پہنچتی ہے اس گرمی کی وجہ سے جل رہے ہوتے ہیں ہبا نہیں چل رہی ہوتی اور جل رہے ہوتے ہیں ادھر سنہرا یہ اسی طرح फिर दोबारा यहां पहुंचेगी वापस जब यहां पहुंचेगी तो फिर दोबारा का तीस दिवाली के बराबर हो जाएगा सूरज तो फिर दोबारा में आम माहौल के मुताबिक दी हो जाएंगे उधर जाएगी तो फिर दोबारा से काफी जल्दी के सामने आ जाए तो इस तरह जब घूमती है तो उससे दिन कभी लंबे होते हैं कभी छोटे होते हैं जिसके घूमने की वजह से दिन कभी जब यहां पर पहुंच जाता है सूरज फिर उसकी س یہاں سے رکھ کر होती ہوتی ہے اور ادھر تک آتی ہے جب یہاں ہوتا ہے سورج اس کی کوش یہاں شروع ہوتی ہے اور ادھر آ جاتی ہے تو ہمیں ابھی آج کل جو نظر آ رہا ہے ہم یہاں اوپر موجود ہیں ادھر یہاں پر ہیں تو ہمیں جو سورج نظر آتا ہے وہ یہ کہ ایک جدی ہے اتحدی سے شروع ہو کے سورج ادھر آ رہا ہے ایسے اسی لیے ہمیں شروع ہوتا وہاں سے धर महसूस होता है और गर्मी का जमाना जब आएगा तो ये तो फते सरतान ये हमसे तो इदर है यहां पर भी थोड़ा दूर है लेकिन हमारा मश्रक बनता है इधर को मश्रक इधर है और सूरज दूर होगा यहां से इधर से दूर होगा ऐसे इधर से आएगा ऐसे इधर से घूमता हुआ और इधर जल्द इसलिए इसकी कॉस बड़ी हो जाएगी यहां से इधर कॉस छोटी यहां से आता इधर बड़ी हो इधर से, से हो यहां से इधर तक की कॉस जब कॉस लंबी होगी तो दिन भी लंबा हो जाएगा क्योंकि जितनी देर सूर्य घर नजर आ रहा है उतनी देर दिन दे रहेगा नीचे अंदर तक थोड़ी बहस रह यहां से दूर हो इधर रूप हुआ नीचे कॉस छोटी रह जाती है जब छोटी कॉस है तो वो रात थोड़ी होती है اور اوپر زیادہ کورس ہے ہمارے سامنے تو زیادہ دن لمبا بڑا ہوتا ہے ادھر جب چلے جاتے ہیں تو اوپر کورس چھوٹی ہوتی ہے زیادہ دن چھوٹا ہوتا ہے نیچے کورس یہ زیادہ ہے اس لیے رات لمبی ہوتی ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی اس طرح اس کے دن اور رات بن جاتے ہیں اب جو چاند سال ہے وہ چاند اس زمین کی گرد ایسے چکر لگانا ہے چاند ایسے کہ زمین کے گرد چکر لگانا ہے चांद करता क्या है उसका कभी तो ऐसा होगा कि ये जमीन है ये सूरज है चांदियां दरमियान मौजूद है चार चांद चांद छोटा वो इधर पर हो उधर वो, वो सूरज है ये चांद है ये जमीन है کبھی تو ایسا ہوگا کہ چاند گھومتا گھومتا نا ادھر یہاں پہنچا ہوا جب یہاں پہنچے گا تو سورج ادھر ہے چاند ادھر ہے زمین ادھر ہے اس وقت اس چاند کی کیونکہ اپنی है روشنی نہیں پیوشن نہیں ہے بلکہ اس کے جس حصے پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہوتی ہے وہ حصہ اگر ہمارے سامنے ہم یہاں موجود ہیں ادھر وہ حصہ اگر ہمارے سامنے ہوگا تو ہم نظر آئے گا. اگر وہ حصہ ہمارے سامنے نہیں ہے تو نظر بھی نہیں آئے گا چاند جانب. تو جہاں جب وہ اس کے اطین میں ہوگا تو چاند کے اس حصے میں روشنی بڑھ رہی ہے سورج روشنی آ رہا ہے اس در روشنی بڑھ رہی ہے اس حصے کی روشنی نہیں بڑھ رہی یعنی یہ اندھیرا ہے تو ہم یہاں سے دیکھتے ہیں اگر چاند کو تو چاند کا اندھیرا حصہ ہماری طرف ہوتا ہے تو نظر ہی نہیں آتا ٹھیک ہے جی پھر یہاں سے چاند جب یہاں پہنچ گیا مثلاً تھوڑا چاند آگے چلا گیا اب سورج مطلب ہے وہ اس کے اس حصے پہ روشنی ڈال رہا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اس یہ حصے پہ روشنی ڈال رہا ہے اور یہاں ہم لوگ یہاں سے دیکھ رہے ہیں تو اس کا یہ والی سائڈ ایسے پتلی سی یہ والی سائڈ یہ ہمیں تھوڑی سی یہاں سے نظر آنے لگتا ٹھیک ہے جب یہاں تھا جب کو, یہاں تھا تو چاند یہاں تھا, چاند یہاں تھا سورج وہاں تھا हम यहां पहुंचे इधर से मसरा हमने देखा इधर से चांद शुरू हो रहा है लगे रे के चांद शुरू होगा चांद भी शुरू होगा उधर सूरज भी शुरू हो रहा है चांद नजर नहीं आ रहा होगा सूरज नजर आएगा क्योंकि सूरज बड़ा है और वो रोशन है और चांद का हिस्सा रोशन हमारी तरफ है ही ज्यादा नजर आएगा ये हम इधर आएंगे जब इधर चले गए तो चांद और सूरज दोनों हमारे सर में पहुंच गए जब इधर चले गए चांद और सूरज दोनों हमसे रू हो गए ٹھیک ہے سورج کے گرو ہم یہاں پہنچ گئے سورج بھی گرو ہو جائے گا چاند گرو ہو جائے اور ہم یہاں نیچے پیچھے چلے جائیں گے تو ادھر دونوں ہمارے دل کو مخالف سمجھ میں پہنچے ہوئے لیکن چاند یہاں ٹھہرا ہوا نہیں سورج اپنی جگہ پر چاند آستے آستے آستے آستے ادھر جانا ٹھیک ہے جب چاند جہاں پہنچ گیا ہم یہاں سے گھوم کر چوبیس گھنٹے بعد جب یہاں آئے یہاں پر جیسے پہنچے کل والے وقت میں تو سورج تو ادھر شروع ہو گیا لیکن چاند شروع نہیں ہوا اس لیے کاند آگے تھا ہم تھوڑی دیر نزدیک چلے تھوڑی دیر چلے تو پھر ہمیں چاند ترو ہوتا ہوا نظر آیا کچھ دیر بعد جب چاند ترو ہو گیا تو ہم دوبارہ ایسے آئے تو ادھر سورج پہلے ہمارے سر پہنچا ٹھیک ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد چاند ہمارے سر ہم چاند کے نیچے پہنچے جو دونوں اب بھی تو جہاں ہم چاند کے نیچے پہنچے تو یہ موجودہ جو ہے کیفیت ہے اس میں چاند کا یہ بنا حصہ جو زمین والوں کی طرف ہے ایسے چھوٹی سی کاش پتلی سی زمین والوں کی طرف ہے جب ہم لوگ یہاں ایسے گئے ادھر تو ابھی کیونکہ اس کی ہم جب یہاں تھے ادھر تو سورج کی ہو سے پہلے چاند تلو نہیں ہوا تھا کاش تو بنی ہوئی تھی لیکن چاند تلو نہیں ہوا تھا تھوڑی دیر آگے آئے تو چاند تلو ہو گیا لیکن سورج پہلے سے تلو شدہ تھا چاند کی کاش ہلکی سی تھی وہ نظر نہیں آئی صبح کے اگر نظر نہیں آئی اب نہیں نظر آئی ہم ایسے چلتے رہے چاند بھی ایسے چلتا رہا سورج بھی ایسے محسوس ہوتا رہا کی وہ بھی چل رہا ہے چاند بھی چل رہا ہے ایسے کرتے کرتے سورج नीचे जवाल पसी हो गया सूरज भी सूरज आगे है चांद पीछे ठीक है ऐसा करते कि जब हम यहां पहुंचे इधर तो पहले सूरज गुरू हो गया इसलिए कि सूरज इधर था और चांद इधर है पहले सूरज गुरू हो गया जब सूरज जैसे ही गुरू हुआ तो यह चांद यानी इसकी यह शक्ल हमें छोटी सी नजर आ रही थी वह हमें यहां समझते हुए महसूस हो जाय काश थी न, वो हमें वो हमें इस तरह जरूरत थी मतलब जाहिर शक्ल में देखेंगे तो वो पहले सूरज शुरू हुआ थोड़ा सा ऊपर आया सूरज फिर नीचे से चांद शुरू हुआ चांद की काश बने हुए थी लेकिन चांद की काश नजर इसलिए नहीं आए कि सूरज बड़ा खड़ा था फिर दोनों एक दूसरे के पीछे आगे चलते गए ऐसे पहले सूरज सर्फे पहुंचा चांद पहुंचा फिर चले गए पहले सूरज दूर हो गया चांद पीछे रह जब चांद पीछे रह गए चांद भी बढ़ ऐसे हमें काश उसकी नजर आ तो हम समझते हैं चांद क्रूर हो چاندو نہیں اور چاند کرو صبح گرو ہوا کو یہ چاند نظر آ گیا اس لیے مزہ اس کلاس کے لیے یہ چاند دکھ گیا چاند نظر آ گئی یہ کہتے ہیں روت ہلال ہوتی ہے ہلال نہیں تروے ہلال کو صبح کی وجہ یہ روتے ہلال اب تھوڑی دیر کے چاند نیچے جائے گا اور رو ہو جائے کیونکہ ہمیں یہ لانا ہے تو یہ چاند ہو تو یہ یعنی چاند اور سورج کے اگلے دن پھر دوبارہ ہم جب گھوم کے آئیں گے چاند یہاں کی بجائے وہ ادھر پہنچ چکا ہو کافی آگے دو دن کو پھر اس کی کاش موٹی ہو جائے گی پھر اس کے دن اگلے دن اس طرح سات دن بعد چاند یہاں پہنچ جائے سات دن لگیں گے چاند یہاں پہنچ جائے اب یہ کیفیت ہوگی تو چاند کے اس حصے پر سورج کی روشنی ٹھیک ہے ہمارے میں چاند حصہ ہے یہ والا حصہ ہمارے سامنے ہے اس حصے میں سے یہ ایک رو ہمیں نظر آتا ہے کیونکہ یہ ایک رو روشن ہے یہ والا روشن نہیں ہے جب یہ ایک رو ہمیں ایسے یہاں ساتویں تاریخ تو نظر آتا ہے پھر چاند گھومتا ہے ایسے یہ روبو بڑا ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے یہ چاند یہاں پہنچ جاتا ہے زمین یہاں یعنی سورج ادھر ہے زمین یہاں ہے چاند یہاں یہ ہوتی ہے تو چاند ऐसा होता है कि जैसे ही क्योंकि हम लोग अगर यहां है ना तो वह सूरज हमारे सर पे चांद हमारे पांव पे पांव के नीचे हम जब ऐसे घूमेंगे इधर आएंगे तो सूरज हुए चांद इधर से शुरू हो रहा है यह चौदह तारीख को समझ लो सूरज हुआ और चांद तो हम यहां हो चुके इधर तो नवे बच्चे के सूरज इधर है तो यह रू हो जाएगा اور मशी کی جانب میں چاند ہے تو لینا یہ ترو ہو جائے گا تلو ہوگا اور یہ پورا کیسے چمکتا ہوا تھرو ہوگا के سارے کے اوپر وشی پڑے گی اس طرح کرتے کرتے یہ ہم لوگ ادھر آئیں گے چاند ہمارے سر پہ پہنچ جائے گا زمین یہ سورج ہمارے پاؤں کے نیچے چلا جائے گا آدھی رات ہو جائیں گے پھر ایسے ہو جائے گا ایسے ہو کے ہم گھومتے رہیں گے اس کے بعد پھر چاند ادھر آ جائے इसका पहले हमें ये वाला हिस्सा नजर आ रहा था हमारे सामने था हमारे सामने ये वाला हिस्सा है ठीक है ये वाला हिस्सा हमारे सामने होगा इस हिस्से सामने होने की वजह से ये वाला रूगो हमें नजर आ रहा होगा ये वाला पहले हम ये वाला रूगो देख अब ये वाला रूगो देख रहे देखने के बाद फिर जैसे जैसे नजर आएगा यहां पहुंचेगा तो फिर दोबारा से चांद कम होता होता होता यहां बिल्कुल खत्म हो जाएगा एक बात समझ में یہ جب بالکل ہے تو مجھے محاف کے آتے ہیں تو یہ جو کیفیت ہے یہ اس کیفیت کو یہ لوگ کہتے ہیں جب ایک لائن میں پہنچ جائیں گے کیوں اس کیفیت وہ کہتے ہیں یہ نیو مون ہے جب ایک ہی خط میں پہنچ جائیں اس میں کہتے ہیں آف مون کنجکشن جو ہے کہ اجتماع شمس و کور ہم لوگ کہتے ہیں اجتماع شمس و کور شمس اور کور دونوں ایک ہی لائن میں جمع اجتماع ہو گیا ان کا اس کو نیو مون بھی کہتے ہیں اجتماعی شخصوں کا جن دنوں میں یہ دو دن تقریباً نظر शाम نہیں آتا نہ صبح کو نہ شام کو نظر نہیں آئے گا تو وہ دن وہ ہاک کے دن بگلاتے ہیں جب وہ آتے ہیں وہ ہاک کی راتیں بک وہ ہاک کہتے ہیں برتھ آف مون نیو مون کنجیکشن آف مون اجتماعی شخصوں کا وہ سارے اسی کی نام ہے وہ سارے اسی کیفیر. جب یہاں ایسی یہ سورج ایک طرف چاند ابھر اور یہ نبے ندی کا تقریباً فاصلہ تو یہ اس کے تربیت کیونکہ یہ تربی افول ساتویں تاریخ کو ہوتی ہے تقریباً یہ تربی اکبل کے ہے یہ بڑھتا بڑھتا جب تھوڑا سا ادھر آ جاتا ہے نہ تربی ہوتی ہے نہ بدل ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں احتب آہتب ایسے کبڑا یا چاند ہوتا ہے یعنی انڈے کی شیپ شیپ کا یہ احتب اس کی شکل کے لاتے جب ادھر کیفک ہو جاتی یہ والی تو اب یہ بدر ایک عامل بناتا ہے بدل ہو جاتا ہے یہ سب جب بدل سے لڑا آئے گا پھر عہدب ثانی بن جاتا ہے اہدب سانی اس کو کہتے ہیں پھر ادھر سے لڑا آئے گا تو تربیت جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر یہ کیفک ہو جاتی ہے پھر دوبارہ سے محک ہو جاتا ہے. اس طرح اس کی یہ مختلف شکلیں جانتی یہ زمین کے گرد گھومنے کی وجہ سے بنتی اس کا اثر سبل روپیے یہ ہے کہ چاند کی روشنی اپنی ذاتی نہیں ہے یہ روشنی جو ہے نا یہ سورج سے مستحار ہے اور نوری کمرے مستفیٰوں میں نوری شمس تو اسی وجہ سے نور شمس سے لے کر آتا ہے اس کے اوپر اس کا حصہ جو روشن ہوتا ہے وہ اگر ہمارے سامنے تو نظر آئے گا ہمارے سامنے نہیں ہے تو نظر نہیں آئے گا یہ اثر بھی کرتے ہیں اس کے لیے کہ اگر کوئی کمرہ اندھیرا کمرہ ہو بالکل اس کے اندر کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو اندھیرا کمرہ ہو تو اس میں آپ کارس لے کے صرف بورڈ کے اوپر مارنے کا تو صرف بورڈ پر آ رہے ہیں تو بورڈ جس جو روشن ہے بورڈ روشن ہے تو گورڈ نظر آئے گا آپ کو باقی یہ دوسرے کے چہرے نظر نہیں آئیں گے لیکن ہر ایک کو بورڈ نظر آ رہا ہوں. تو اسی طرح یہ چاند کا سلسلہ بھی ہے واقعی کچھ بھی نظر نہیں آئے گا لیکن یہ جس حصے پہ یہ چاند کی روشنی پڑ رہی ہے وہ حصہ نظر آئے گا تو یہ اس وجہ سے چاند کی شکلیں جو ہے بننے کا اصل سبب یہ بنتا ہے اس کا چاند کی سڑک زیادہ کیوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ساڑھے تیئیس بجے تو زمین کا انحراف ہے ٹھیک ہے زمین کا جو انحراف ہے اپنے بازار پر آ, وہ ہے ساڑھے تیئیس درجے کا اس انحراف سے پانچ بجے ساڑھے پانچ درجے مزید چاند کا انحراف ہے ٹھیک ہے تو جب ساڑھے تیئیس بجے یہ جکی ہوئی ہے اس سے نیچے چاند جھڑکا ہوا ہے تو ساڑھے تیئیس اور پانچ ساڑھے پانچ تقریباً کبھی پونے چھ کو ساڑھے پانچ اتنا ہوتا ہے کتنا ہو جاتے <تصف> ساڑھے اٹھائیس سو انتیس درجے تو ساڑھے اٹھائیس سو انتیس درجے تک نیچے ہی چل جاتے اس کی ایسی حرکت ہوتی ہے ایسے یہ چلتا ہے اور پھر اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے اسی سبب سے یہراق زیادہ ہے اسی سبب سے یہ چاند اس کی چیزیں سن کو درمیان میں گھومے تو پھر بسنا یہ پیدا ہو جائے گا کہ ابھی بسر ان کنجیکشن ہے تو اس چاند کے اوپر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے اور چاند کا سایہ زمین پہ پڑے گا جب سایہ زمین پہ پڑے گا تو ادھر ہو جائے گا سورج گرہن کی کیونکہ سورج نظر نہیں آئے گا ان علاقوں میں جہاں سورج اس کا سایہ پڑ رہا ہے ان علاقوں میں سورج نظر نہیں آیا سورج ہو جائے اور جب چاند کی ایسے ہو جائے گا ادھر ایسے اس جگہ پہ ہوگا تو اب زمین کا سایہ جو ہے نا وہ سورج کے چاند پہ بڑھے گا تو یہ چاند نظر نہیں آئے گا تو چاند گرن ہو جائے گا اور یہ ہر مہینے ایسے بنے لگے گا ادھر جب بھی پہنچے گا ہر مہینے یہاں پہنچے گا اس جب بھی پہنچے گا تو چاند گرہن ادھر جب بھی پہنچے گا سورج گرہن ادھر آئے چاند مسائل بن جائیں گے تو اسی ہوتا ہے جب چاند کے دن درمیان میں ایسے چکر لگاتا ہے درمیان درمیان میں دیکھیے چاند ایسے چکر نہیں لگاتا کبھی بھی ہوتا ہے چاند یہاں سے چکر لگایا ہوتا ہے جب ادھر سے چکر لگا رہا ہوتا ہے تو زمین کا جو سایہ ہے وہ ایسے اوپر سے چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اور کبھی ہوتا ہے چاند کبھی یہاں ہوگا تو سایہ پڑے گا کبھی چاند یہاں اوپر ہوگا اوپر ہوگا तो चार सूरज चांद का साया यहां जमीन के ऊपर से चला जाएगा जब यह नीचे होगा तो चांद का साया इधर नीचे से आ जाएगा जब दरमियान होगा तो इसके ऊपर पड़ेगा तो यह मुख्तलिफ चक्रों में मुख्तलिफ पोजिशन होती है इसकी कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है जब ऊपर होगा तो साया ऊपर निकल जाता है जब नीचे होता है नीचे से निकल जाता है दरमियान में हो तो अब का मसला बनेगा अब वो कभी कभी चांद गिर हो जाता है और कभी कभी सूरज गिरण हो जाता है تو یہ ایک خاص وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس ایسے کیا ہے تاکہ ہر مہینے چاند گرن نہ ہو بازار کے اس کی سڑک کے زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ ہر مہینے چاند گرن اور سروس گرم آپ لوگ روشنی رہے رہی خوف کی علامت خوف کی علامت یہ ہے کہ جب کوئی اچانک ہوتی ہے نا اچانک تو اچانک سے خوف ہوتا ہے بہت آدمی ایسے آرام سے بیٹھا ہوا ہے نا پیچھے سے کوئی آدمی آ کے کر دے اچانک تو ایسے کرے گے کیا ہوگا اس کو ڈر اچانک جو کام ہو رہا ہے اس کی ڈر لگتا ہے دن ہوتا ہے پورا ایسے سورج چمک رہے ہیں شام اچانک اندھیرا ہو گیا یہ جی ہوتا ہے تو اچانک اندھیرا بنکل اندھیرا اور اس میں اتنا اندھیرا کہ ستارے بھی نظر لگ جائیں پرندے کی چیچو جاتے ہیں پرندے بھی کرتے ہیں اس میں کوئی دھیرے جب ہوا تھا دو ہزار پانچ میں سترام جی میں نہیں یہ تو وہاں ہوا تھا یہاں پاکستان میں ہوا تھا میرا کہ انیس سو چھیانوے ستانوے اٹھانوے میں نندا میں اتلی میں ہوا میں ننانوے میں ہوا تھا انیس سو ننانوے میں ہوا تو ہوا تھا انانوے میں اور وہ اتنا کراچی میں بالکل خود اندھیرا کتنا گھیرا ہو جاتا باتا ہے کہ خوف دن جیسے باہر ہے ایسے مطلب خوف جیسے تاریخی ہو جاتی ہے اس انداز سے ہو جاتی تو جب اچانک دن تھا اور اچانک کا ہو گیا اور پتہ نہیں کیوں ہو گیا اور پیغے کیوں چون چون چو چو سارے پودے اور چڑیا یہ ساری بندے بڑی شور ہو شو جائے گا تو ذرا جب فیبرک ایسی بن جاتی ہے کہ اس میں آپ سمجھ تو تھوڑی سی آندھی چلے یا تھوڑی سی ہوا تو ہو جائے یا جا بارش کی ہو جائے تو فوراً تو یہ تو بہت خطرناک قسم کا مسئلہ تھا اس لیے آپ صلی السلم متوجہ ہوتے تھے اس نماز کی طرف ٹھیک ہے جی یہ آپ نے شہر دیکھا نہیں ہے اچھا نہیں ہے دیکھا ہے جنہوں نے دیکھا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہے اس کو پتا آپ پہلے نہیں ہوئے ہوں گے اس کے پھلکیا سے تعلق نہیں ہے اس کا سامنے دیکھنے سے تعلق ہے وہ ہمیں بھی نہیں پڑی تھی بھی ہو رہے ہے جی وہ بھی ایک ہے وہ تو سائنسی توجہ ہو گیا ہم سائنسی توجیحات کی وجہ سے سناتے خصوص نہیں بڑھتے یہ تو ہم کیونکہ مصنوع ہیں تو بڑھتے ہیں سائنسی توجہ کچھ بھی ہو کہتے ہیں کیونکہ ایک طرف یہ ہے یہاں یہ ہے یہ موجود ہے تو سورج بھی اس دن کو کھینچ رہا ہے چاند بھی اس کو کھینچ رہا ہے تو جب سورج اور چاند دونوں کھینچ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ ایسے آ جائے اور ان دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ جب یہ دن ہوتے ہیں آخری دن ہو یا یہ والے دن جو ہوتے ہیں یہ والے ان دنوں میں سمندر بہت چڑھ جاتا ہے سمندر جو ہے نا وہ دل کل ایسے آپ کر نہیں جا سکتے ان دنوں میں پابندی بھی لگاتے ہیں لوگ خصوصاً یہ جی جون جولائی کے مہینے کے اندر اور بھی زیادہ قریب ہوتی ہے یعنی یہ سورج قریب ہوتا ہے زمین کے اور زیادہ کشش ہوتی ہے تو اگر آپ کراچی میں چلے جائیں ادھر کیا نام ہے سی بیو پہ سی بیو سے لفٹن والا نہیں لفٹن والا بھی کوئی ہوتا ہے لیکن اگر آپ ہاکس بے کی طرف چلے جائیں تو ویسے ہاکس بے بھی جائیں گے تو ایسے آپ اچھی پہاڑی میں بہت کھڑے نیچے سمندر ہوتا ہے نیچے ہوتا اتر ہے اتر جانا اور تقریباً سمجھو کہ تیس چالیس فٹ نیچے جا کے آپ پہنچتے ہیں لیکن ان دنوں میں جون جولائی میں اگر جائیں گے تو اس کا پانی پہاڑی کے اوپر سے ایسے باہر نکل رہا ہوتا ہے اتنی بڑی بڑی اس کی لائنیں ہوتی ہیں تو وہ اسی کشش کی وجہ سے ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ این ممکن ہے کہ مزید تھوڑی سی اور کشش پیدا ہو جائے تو سارا سسٹم تباہ ہو جائے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے در خاص طریقے سے یہ ہو گیا اس کا میں کیا چیزیں کسو بھی شمشن ہوگا خوشبی خوشوب اور خوش دونوں ہو گئے اس کی شکلیں بھی ہو گئی جی مدو چزر جو ہے مدو چزر ٹھیک ہے نا کہ زمین اس کے دو حصے ایک ہے خشکی ایک ہے پانی جو خشکی ہے وہ تو اپنی جگہ سے نہیں ہلتی لیکن پانی اپنی جگہ سے ہلتا ہے مثلا یہ چاند اور سورج ادھر موجود ہے نا یہ ہم کراچی ادھر لے لیتے ہیں چاند خوب چودہ رات میں بھی ہوتا ہے یہ سسنا یہ چودہ رات ادھر ہے ٹھیک ہے جہاں پر چاند ہے ادھر سورج ہے اور اگر چاند ادھر ادھر ہے سورج ادھر ہے سورج زمین کو اپنی طرف کھینچتا ہیں چاند زمین کو اپنی طرف کھینچتا ہیں ٹھیک ہے تو ایک سورج اپنی طرف کھینچ رہا ہے چاند اپنی طرف کھینچ رہا ہے تو خود کی زمین ہے یہ تو نہیں کھینچتی لیکن زمین کے اوپر جو مائیں وہ پانی کیوں وہ ہے چاند ادھر ہے تو چاند یہ کرتا ہے ادھر والا پانی ادھر والا پانی سارا ادھر لے اس کو جب پانی کو ادھر کھینچتا ہے تو یہ جو خشکی والے علاقے ہوتے ہیں ان کے اوپر پانی کا دباؤ بڑھ جاتا ہے ادھر پانی کم ہو جاتا ہے ادھر کم ہو جاتا ہے ادھر دباؤ بڑھ جاتا ہے اور ادھر سورج کھینچ رہا ہوتا ہے سورج کھینچ رہا ہے زمین تو اپنی جگہ رہتی ہے ادھر ہی پانی کچھ ادھر جاتا ہے کچھ ادھر آ جاتا ہے ہے پھر جیسے جیسے یہ ہوتی زمین گھومتی ہے تو چوبیس گھنٹے میں گھومنا ہے جیسے یوں ہوتی رہتی ہے تو وہ پانی بھی کم ہوتا رہتا ہے تو ادھر, ادھر بڑھ جائے گا کیونکہ سورج ادھر سے کھینچ رہا ہے ادھر کم ہو گیا ادھر بڑھ گیا کیونکہ چاند ادھر سے کھینچ رہا ہے تو جس طرف چاند اور سورج ہوگی ادھر پانی کھینچے گا ادھر بھی اور ادھر بھی اور ادھر, بھی اور ادھر بھی بھی اور اگر یہ چاند ان سے کہ ادھر پہنچا ہوا تھا یا ادھر پہنچا ہوا تھا پھر بھی کوئی زیادہ اثر نہیں کرتا اس اوپر کیونکہ اس کی کوشش جو ہے کچھ چاند کے اوپر ہوتی ہے کچھ جو ہے اس کے اوپر وہ اتار آ تو اصل مسئلہ اس وقت بنتا ہے جب چاند یہاں اور سورج وہاں ہو یہ اصل مین ہو اور کبھی جب یہاں دونوں ہو تو دنوں میں یہی ہوتا ہے وہ بھاگ کے دن ہوتے ہیں تو دونوں کینچرے ہوتے ہیں بالکل ایک لائن میں جب ہوتا اس وقت بھی پانی چڑھے گئے وہ مدد اسی دن کی نتی اور یہ جو کہا جاتا کہ ہے کی <coughs> پانی جو ہے نا اپنی سطح برابر رکھتا ہے پانی اپنی سطح برابر رکھتا ہے تو انہوں نے پورے سمندر جتنا بھی جی ہے اس کا ایک ایوریج نکالا ہوا ہے سمندر کے جو پانی ہے نا اس کی سطح ایک ایوریج نکالی ہوئی ہے کہ یہ ایوریج اسی فر کہیں تو سمندر اونچا بھی ہے کہیں نیچے بھی ہے کہ ان کو سارا ایک طرح کا اونچا نیچے بھی ہے لیکن انہوں نے سب کی ایج نکالنی ہوئی ہے کہ اس کی اوسط اونچائی سمندر کی یہ ہے کتنا اونچا ہوگا پھر اسچائی سے کوئی اتنا اونچا ہے اگر اسے نیچے سے اتنا نیچے ہے تو ایک ہے جگہ پورے سمندر کا حساب لگا کے انہوں نے اس کا اوسط نکالا اس کی اوسط اونچائی یہ ہے لہذا یہ سفر نہ جائے گی اس سے اگر کوئی اونچی ہے تو سمندر سے اونچی کوئی نیچی ہے تو سو تو سمندر میں علاقے کی گرمی اور سردی کے کیا کیا, کیا وجوہات ہوتے ہیں؟ سردی اور گرمی کی وجوہات تو بہت ساری ہوتی ہیں ان میں سے چند میں بتا دیتا ہوں ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ اس زمین کا ترچھا ہونا یا سیدھا ہونا ٹھیک ہے یعنی سورج اگر یہاں ہے تو یہ علاقے گرم ہوں گے اور یہ ٹھنڈے ہوں گے اگر یہاں ہے تو یہ علاقے گرم یہ ٹھنڈے ہوں گے ایک سبب تو یہ ہے اور دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ خود اس علاقے کے اندر کے حالات کیا ہیں مثلاً کوئی علاقہ پہاڑی ہے پہاڑی علاقہ ہے تو پہاڑ جب ایک مرتبہ پتھر جب گرم ہو جاتا ہے تو وہ پھر گرم ہو جاتا اور اس کو ٹھنڈا ہونے کی دیر لگتی ہے تو جہاں تک وہاں اگر ایک مرتبہ پہاڑ گرم ہو گیا تو ابھی گرم ہی رہے گا تو اس کو ٹھنڈا ہوتے ہوتے ہوتے کافی ارسر لگے پہاڑ سرسبز ہے پتھر کی درخت ہوتے ہیں وہ گرم نہیں ہوتے جب گرم نہیں ہوتے تو وہاں ہے تو اس دھوپ سے زیادہ متاثر نہیں ہوتے زیادہ اس علاقے میں گرمی زیادہ نہیں پڑی گزرے کے اگر پہاڑ کون سے رخ میں ہے جس طرح ہوا ہے اس رخ میں ہے یا ہوا کے مخالف رخ میں ہے یا مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے تو ان پہاڑوں کے مشرق میں ہونا مغرب میں ہونا یا ہوا کے رخ میں ہونا ہوا کے مخالف رخ میں ہونا یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے گزرے کے ستر سے کتنا بلند ہے क्योंकि अगर नीचे है तो गर्मी होगी जैसे जैसे ऊपर चलता जाएगा तो उसकी सर्दी बढ़ती जाएगी तो अगर नीचे है तो गर्मी है ऊपर है तो सर्दी है यह भी एक सब इसका होता है दूसरा समंदर का करीब होना दूर होना यह भी असरा है अगर समुंदर करीब है तो उसका पानी जो होता है वो मौसम को मददर कर देता है और अगर दूर है आप तो उस एहतजा का असर आपके ऊपर नहीं होगा اس لیے کراچی اور جو ساحلی علاقے ہیں وہاں زیادہ موسم وہ نہیں ہوتا زیادہ اوپر نیچے نہیں ہوتا گرمی ہے وہ بھی اعتدال کے اندر رہتی ہے سردی ہے وہ بھی اقدار کے اندر رہتی ہے اس لیے کہ ہوا بند ہو جائے ہوا اگر بند ہو جائے پر گرمی کے زمانے میں اگر سمندری ہوا بند ہو جائے تو پھر وہاں خوش پیدا جاتا ہے آکسیجن کم ہو جاتی ہے پھر لوگ بھٹکتے ہیں اور مرتے بھی ہیں اس میں پچھلے ایک سال سمندر کی ہوا اگر بند ہو جائے سمندر بعد وہ تیز ہوا چلتی ہے اس ہوا کے ساتھ آکسیجن بھی آ جاتی ہے لیکن اگر وہ سمندر کی ہوا بند ہو جائے تو پھر گھٹن ہوتی ہے اور اس کی سمندر کی اپنی نمی الگ ہوتی ہے اس نمی اور گھٹن کی وجہ سے ہرس پیدا ہو جاتا ہے جس سے سانس لینا مشکل ہوتا ہے اور پھر تھوڑی سی دھوپ بھی زیادہ اثر کرتی ہے آدمی کے اس وجہ سے بھی وہ, وہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے یہ چند کوئٹا ہے اور اس کے ساتھ زیارت ہے تو کوئٹا میں چلے جائیں وہاں کا موسم <سلام> کچھ اور ہے لیکن زیارت میں چلے جائیں کچھ اور موسم ہے گرمی کے زمانے میں ہی جائیں گے کوئٹا میں نیچے گرمی ہوگی زیارت میں فل سردی ہوگی یہاں سواری میں آدمی ہم پٹک رہے تھے مر رہے تھے ادھر تو ادھر ہم چاہیے چلے گئے ہم نے کے پاس تو ادھر سردی تھی رات رضائی لے کے سونا پڑ رہا تھا تو پیر گلے پیر گلے ہیں ہم لوگوں کا ادھر بھی ٹھنڈ ہوگی تو یہ مطلب کہ اونچائی ہوگی چاہیے کسان پوچھ کر تعلق ہے تو ایک ہی علاقے میں اہم ممکن ہے کہ تھوڑی سی جگہ ایسی ہو تھوڑی سی امراط میں کچھ کلو میٹر پر جگہ ایسی ہو جہاں گرمی ہو اور کچھ کلو دور چلے جائیں تو وہاں سردی ہو تو یہ موسم کا فرق اس وجہ سے بھی ہوتا اور بھی افراد ہوں گے اس کے تو ایک بجے تک ٹائم ہے نا تو یہ ہم نے موٹا موٹا اس چاند کے متعلق بتایا ہے باقی ایک بچ اس میں رہ جائے گی کہ چاند کی وجہ کیسے ہوتی ہے اور اس کی زالیے وغیرہ کیسے دیکھنا ہوتے ہیں ہم اگر دیکھنا چاہیں چاند کو تو کس طرح دیکھیں گی ہمارے دیکھنے کا طریقہ کیا ہوگا وہ انشاءاللہ شاء زور کے بعد یا پھر کل انشاءاللہ وہ دیکھنے کے اس کے ساتھ سافٹ ویئر بھی ایک دو دیکھنے کا اور سب کے کی کے